بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی عما یفرکون اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں کے لئے جلدی مت کرو یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے من من اندرو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 ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے من نطفت فإذا هو اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں ایلانیاں جھگڑنے لگا خلقها لكم فيها ومنها اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا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 جن میں تم اپنے چار پائوں کو چراتے ہو ینبت لکن به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذالک لآیت لقوم یتفکرون اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے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 اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دیں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے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 اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو وعلامات وبن اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْطُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں وہ لاشیں ہیں بے جان ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے الہو واحد لا تمہارا معبود تو اکیلا اللہ ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں لا جرم ان اللہ يعلم ما یسرون وما یعلنون انہو لا یحب المستکبرین یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے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 جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا تمین تم تیمین اتم و تری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 جنات عدنی یدخلونہا تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤن کذالک یجز اللہ المتقیم وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بے رہی ہیں وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے مایسر ہوگا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 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِرُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو ان کو ان کے عامال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ تھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا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 الْرُسُلِ إِلَّا <الْمُبِيد> اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے ذمہ اللہ کے آکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں لَ قضِبثنَا فيِي كُلَِّّةِ الرسُولًا أَنْ يَعبُدُ اللَّه وَجتَنِبُ القوتَفَمِنهُم من هَدَ اللَّ فَمِنْهُمَّن هَدَ اللَّهُ وَمِنهُم من حَقَت عَلَيهِ الضَلَلَ في الارض كيف كان اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا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 اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا ہرگز نہیں یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لیوبین لہو الملذ یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین را کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے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 یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا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 یا جو لوگ بری بری چالے چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّ بِهِمْ فَمَا یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ دے وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِ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 کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں یعنی اللہ کے آگے آجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي وما وَمَا من الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ معبود وہی ایک ہے تو مجھی سے ڈرتے رہو اذا غير الله تتقون ارجو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو و ما بفم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو تم اذا كشف عنكم اذا فريق منكم بربهم پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں بما فتمتعوا فسوف تعلمون تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی نا شکری کریں تو مشرق دنیا میں فائدے اٹھا لو ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا قال الله لا تسالون عما كنتم اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں کافر و اللہ کی قسم کہ جو تم اس طرح کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی و يجعلون لله البنات وحانه ولهم ما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 تو وہ اندھو ہو جاتا ہے اور اس خبریں بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہیں کے لیے بری باتیں شایا ہیں اور اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے سب غلمی ہے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 وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ اور خجور اور انگور کے میعوں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور امدہ رزق کھاتے ہو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 فی لقوم اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے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 اللہ هم اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے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 فَلَا تَضْرِبُونِ اللَّهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تعلمون تو لوگو اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناو صحیح مثالوں کا طریقہ اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْمَهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَنُونٌ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَنُونٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ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 اور آسمان اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جل تر کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے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 ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جال سکم دلامی پون لكم من جلود يوم يوم من و و الى اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ مَا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ لِتَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بأسكم اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائی اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنوی فإن اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ہیں نا شکری ہے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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ. اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے پلی شہید نالک شہید نال ہے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 اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو وہ عہد اللہ کے ساتھ جب تم نے کیا اور نہ توڑو قسمیں بعد اس کی تصدیق اور جب تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنایا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 اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وَلَا تَكُونُوا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 ايما انكم دخلن بينكم فتذل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ہم ان کو ان کے آمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے نہ ملا سوری ہے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 اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ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 مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے ان لا لا عذاب یہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے ان جھوٹ اس تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں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 اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا انہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہم فی کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤكل إلا لغير الله به فمن اتقى الله فلا ولا عاصيا فان الله غفور رحيم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 اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا میں جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم کرتی تم کا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 اور ان پر رحمت کرنے والا ہے بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے صراط اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا لمن اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے مشرقی پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کی ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے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 اس سے تنگ دل نہ ہو کچھ <محسنون> شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے